الَّذِينَ اے ایمان بانخید تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ یہ قرآن کا واضح ترجمہ ہے کوئی چودویں صدی کے مولوی کی بات نہیں کہ جی ہمیں ترقی کرنی ہے ید کیا نوسی باتیں ہیں اس طرح کا نوزب اللہ میں ظالب کوئی اس آیت پر کہفر ہو جائے گا لیکن مسلمان کتنے دین سے دور ہیں کہ وہ دوستی کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی رسومات بھی کرتے ہیں ان کے چرچوں میں بھی جاتے ہیں انہیں گلے بھی لگاتے ہیں ایک طرف وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ بادم اولیاء لیا او یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے وہ میت ون قران نے فیصلہ فرمایا اور جو کوئی تم میں سے ان یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرے فإنه منهم فبیشک وہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بیشک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ فتعل الذين في قلوبهم مرض طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ضروری ہے حالات نہ جانے کیسے رہیں فتح اللہ نفی قلوب ہی مرد تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے ایمان جن کا کمزور ہے یا وہ منافق ہیں جو سار یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں یقول وہ کہتے ہیں نقشہ ان تی بنا ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مشکل ہم پر آ نہ پڑے کبھی ہم گردش میں نہ آ جائیں اس لیے ان کو بھی دوست بنا کے رکھتے ہیں. شاید یہ کام آ جائیں فاص اللہ پس فتح اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا او امردی ہی یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرمائے گا فیوس بیہفی انفسم پھر جن لوگوں نے یہودیوں عیسائیوں سے دوستیاں کی وہ اپنے جی میں بڑے شرمندہ ہوں گے اور ایسا اکثر ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے اکثر کافروں کی دوستی کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے مغلیہ سلطنت جو ختم ہوئی تو بہادر شاہ ظفر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا وہ مسلمان تھے لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انگریزوں نے ان سے دوستی کر لی جب بھی کوئی مسلمان نواب ریاست کا امیر وہ ان سے درخواست کرتا کہ انگریز ہمارے علاقے میں گھس گئے آپ ہماری مدد کریں تو وہ کہتے کہ ہماری تو انگریزوں سے دوستی ہے ان سے معاہدہ ہے تم جانو تمہارا کام جانے ہم تو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے انگریزوں نے کیا کیا آہستہ آہستہ سے تمام ریاستوں کو کمزور کر دیا اور پھر بادشاہ ظفر کو بھی گرفتار کر لیا مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ اور دوست ہو ہی نہیں سکتے تو فرمایا کہ اگر فتح آ جائے یا کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ پیش آ جائے حکم آ جائے تو پھر یہ منافقین اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے مفسرین فرماتے ہیں یہ منافقین مدینے میں رہتے تھے مسلمانوں سے دوستی کرتے یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرتے اب ہوا یہ کہ منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودی اور عیسائی بھی منافقوں کو نہ بچا سکے اس وقت انہیں بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہم مسلمانوں سے دوستی رکھتے اور مسلمانوں کی خیر خواہ بن جاتے اور ہم دل سے ایمان لاتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا اشا فرمایا و عقول اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں احادین ایمان <عَيْمَانِهِم> کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں اور تم سے وعدہ کیا تھا ان نہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں اڑیشہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ منافقین کافروں سے خصوصاً یہودیوں سے دوستی کرتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ حالات کیسے ہوں اور ان یہودیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی مشکل آئے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے تمہاری مدد کریں گے جب اللہ تبارک کا بطالی کا غزب نازر ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہودی شکست کھا گئے تو مسلمانوں نے منافقوں سے کہا یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے تم سے پکے وعدے کیے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے ہاں بے ان کے اعمال برباد ہو گئے فسب خاصری پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے کوئی شخص مسلمان ہے اور اگر کافر ہو جاتا ہے تو اسے ہماری اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے اور کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں اس کا ظہور اس آیت گریما میں ہے یا او اللہ دینا آمنو اے ایمان بانو میں من تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین دین اسلام سے پھر جائے گا فصوف یا بقوم تو ان قریب اللہ تعالی ایسی قوم لے آئے گا یحبہم اللہ اس قوم سے محبت فرماتا ہوگا وہ ہیبو نہ ہو اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی تو ایسے نیک لوگ اللہ تبارک کا تعالی پیدا فرما دے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں تم دین کا کام نہ کرو گے تو اللہ کافروں کو ہدایت دے دے گا وہ مسلمان ہو کر دین اسلام کی خدمت کریں گے ایسا کئی مواقع پر ہوا کہ بڑے بڑے ایسے کافر جو اسلام کے دشمن رہے تاڑیوں کو دیکھ لیجیے تو تا نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی اس وقت کے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی نے انہی تا کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور وہی تاطاری قوم اب اسلام کی تربیج و اشاعت میں لگ گئی مینینا وہ نیک لوگ مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے آجزی کرنے والے ہوں گے آئس کافرین اور کافروں پر وہ سختی کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور جب کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے دین کی خدمت کرتا ہے تو لوگوں کی اکثریت اسے برا کہتی ہے اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے فرمایا وَلَا <مَتَلَائِن> وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے تو بس اللہ کے دین کی خدمت کریں گے کوئی مذمت کرے کوئی ملامت کرے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کا فتن اللہ شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے جس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اے اللہ ہمیں بھی ایسا فضل عطا فرما اللہ علیب اور اللہ وسط والا علم والا منافقین یہودیوں سے دوستی کرتے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارا دوست کون ہے تمہیں دوستی یہودیوں سے نہیں کرنی عیسائیوں ہندوؤں کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی نما ولی یقم اللہ و تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے اور تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے یوقیم نہ سولہ اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاتا اور وہ زکات ادا کرتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں اللہ کی فرماورداری کرنی ہے اس کے رسول کی فرماورداری کرنی ہے اور مومنوں میں سے دوستی اس سے کرنی ہے جو نیک ہے صرف مسلمانوں کا یہاں ذکر نہیں بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں رکو کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں تو ہمیشہ دوست ایسے کو بنائیں جو نیک سالے ہو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسے کو دوست بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے اگر تم خدا کی یاد کر رہے ہو اللہ کی یاد میں مشغول ہو تو وہ دوست تمہارے ساتھ تعاون کرے اور تم غافل ہو چکے تو وہ تمہیں یاد دلا دے المرو مام احبا کل بروز قیامت انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی اگر ہماری محبت صحابہ سے ہوگی تابعین سے ہوگی تبا تابعین سے ہوگی اور نیک لوگوں سے ہماری محبت ہوگی تو کل بروز قیامت ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا آج لوگ احساس کمتری میں بہت زیادہ مبتلا ہے اگر ان کی اولاد خوبصورت لگتی ہو تو اسے کہتے ہیں تم انگریز لگتے ہو نعوذ باللہ بلّہ مزال انگریز ایک قوم ہے لیکن ذہن میں عیسائی قوم مراد ہوتی ہے ہر انگلش بولنے والا عیسائی تو نہیں ہے لیکن جب یہ انگریز بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں عیسائی مراد ہوتے ہیں تو ہم اتنے احساس کمتری میں کیوں ہیں کہ کوئی خوبصورت لگے تو ہم کہیں تم انگریز لگتے ہو اگر ایسا کوئی خوبصورت ہمارے خاندان میں ہو تو ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے اس کو تشویح دیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنیش سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے تو آدمی نیک بندوں سے تشریح دے ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہسپتال میں اپنی بوڑھی والدہ کو لے گئے تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ ہسپتال کا جو عملہ ہوتا ہے تو ان کی والدہ کو جب انہوں نے دیکھا تو والدہ کافی ضعیف کمزور اور عمر تو ستر پچہتر کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان بکرم فرمایا تھا کہ نور تھا بڑی نیک ان کی والدہ تو وہاں کسی عیسائی نرس نے یہ آپس میں کہا کہ یہ تو لیڈی ڈائنہ لگتی ہیں تو ہمارے جیسا کوئی نادان ہوتا تو خوش ہو جاتا وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ایک کافرہ سے میری ماں کو تشوی مت دو میری ماں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے اب دیکھیں کیسی سوچ ہے اللہ کرے یہ سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے معی یت و رسول ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے ودینہ آمن اور ایمان والوں سے دوستی کرے حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بس بے شک اللہ والے ہی غالب رہیں گے